بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں کیا انہیں ہی اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین نہیں اس بڑے بھاری دن جس دن سب لوگ اللہ تعالی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ناپتول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت نسائی اور ابن ماجہ میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اس وقت اہل مدینہ ناب توول کے اعتبار سے بہت برے تھے جب یہ آیت اتری پھر انہوں نے ناب تول بہت درست کر لی ابن اب حاتم میں ہے کہ ہلال ابن طلق رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مکہ مدینے والے بہت ہی عمدہ ناب تول رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہ رکھتے جب کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ویلامتفین بس تطفیف سے مراد ناب تول کی کمی ہے خواہ اس صورت میں کہ اوروں سے لیتے وقت زیادہ لے لیا اور دیتے وقت کم دیا اسی لیے انہیں دھمکایا کہ یہ نقصان اٹھانے والے اور ہلاک ہونے والے ہیں کہ جب اپنا حق لیں تو پورا لیں بلکہ زیادہ لے لیں اور دوسروں کو دینے بیٹھیں تو کم دیں ٹھیک یہ ہے کہ کالو اور وزنوں کو متعدی مانیں اور ہم کو محن منصوب کہیں گو باز نے اسے غمیر معقد مانا ہے جو کالو اور وزنوں کی پوشیدہ غمیر کی تاکید کے لئے ہے اور مفع المحدوف مانا ہے جس پر دلالت کلام موجود ہے دونوں طرح مطلب قریب قریب ایک ہی ہے قرآن کریم نے ناب تول درست کرنے کا حکم اس آیت میں بھی دیا ہے اوفلکیلا عیدا کل تم وزین و بالقستمستقیم یعنی جب ناپو تو ناپ پورا کرو اور وزن بھی سیدھے ترازو سے تول کر دیا کرو اور جگہ حکم ہے او فلکیلا و المیزین یعنی ناپ تو انصاف کے ساتھ برابر دیا کرو ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جگہ فرمایا وہ عقیم الوزن بالکستی وال تخصر المیزین یعنی طول کو قائم رکھو اور میزان کو گھٹاؤ نہیں شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس بد عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غارت و برباد کر دیا یہاں بھی اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں کے حق مارنے والے کیا قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے جس دن یہ اس ذات پاک یعنی اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جس پر نہ تو کوئی پوشیدہ بات پوشیدہ ہے نہ ظاہر بات وہ دن بھی نہایت ہولناک نہ کو خطرناک ہوگا بڑی گھبراہٹ اور پریشانی والا دن ہوگا اس دن یہ نقصان رسان لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس حالت میں کہ ننگے پیر ہوں گے اور ننگے بدن ہوں گے اور بے بےختنہ ہوں گے وہ جگہ بھی نہایت تنگ و تاریخ ہوگی اور میدان آفات و بلایات سے پر ہوگا اور وہ مصائب نازل ہو رہے ہوں گے کہ دل پریشان ہوں گے حواس بگڑے ہوئے ہوں گے ہوش جاتا رہا ہوگا صحیح حدیث میں ہے کہ آدھے آدھے کانوں تک پسینہ پہنچ گیا ہوگا مسلم احمد کی حدیث میں ہے کہ اس دن رحمٰن اجزا وجل کی عظمت کے سامنے سب کھڑے کپ کپا رہے ہوں گے اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ ایک یا دو نیزے کے برابر اونچا ہوگا اور سخت تیز ہوگا ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں غرق یعنی ڈوبا ہوا ہوگا بعض کی ایڑیوں تک پسینہ ہوگا بعض کے گھٹنوں تک بعض کی کمر تک بعض کو تو ان کا پسینہ لگام بنا ہوا ہوگا اور حدیث میں ہے کہ دھوپ اس قدر تیز ہوگی کہ کھوپڑی بھن اٹھے گی اور اس طرح اس میں جوش اٹھنے لگے گا جس طرح ہنڈیا میں خود بدیاں آتی ہیں اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ پر اپنی انگلیاں رکھ کر بتایا کہ اس طرح پسینے کی لگام چڑھی ہوئی ہوگی پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ بعض بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے اور حدیث میں ہے ستر سال تک بغیر بولے چالے کھڑے رہیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین سو سال تک کھڑے رہیں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چالیس ہزار سال تک کھڑے رہیں گے اور دس ہزار سال میں فیصلہ کیا جائے گا صحیح مسلم میں ہے ابو رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی سن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چالیس سال تک لوگ سر اونچا کیے کھڑے رہیں گے کوئی بولے گا نہیں نئے کوبت کو پسینے کی لگا میں چڑی ہوئی ہوں گی ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سو سال تک کھڑے رہیں گے ابوداؤد نصائیب نواجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز شروع کرتے تو دس مرتبہ اللہ اکبر کہتے دس مرتبہ الحمد کہتے دس مرتبہ سبحان اللہ کہتے دس مرتبہ استغفر اللہ کہتے پھر کہتے اللہم اغفر لی وہ دینی و اے اللہ مجھے بخش دیجیے مجھے ہدایت دیجیے مجھے روزیاں دیجیے اور عافیت عنایت فرمائیے پھر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کے مقام کی تنگی سے پناہ مات